اذ الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان لا اله الا الله و سینا بہنا دھی وی وخی اجمری أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إلا الإنسان في قصر بالذ الذي خظ الصال حط وَط ص وَوطض ص بالِحَّ وَط ص بسبر صد اللهطغلظين وَ النبي يُ يَا سلو الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والقرم وقاله وبارك وتعلم صلاة وصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات مختصر ہم دو سلاد کے بعد اس فقیر حقیر نئے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجیب قرقان حمید کی ایک مختصر سورت جسے سورت العصر کہتے تلاوت کرنے کا شرط حاصل کیا قبل اس کی کہ کچھ عرص لیا جائے اللہ تعالیٰ و تبارہ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبیب نبی کریم ربو خود احیم ادہ سدا و و تسلیم کے سب کو تو بھائی مجھے حق کہیں نہیں تھی تو یہ پتا فرمائے ہم تمام شرخ میں بالکل اللہ تبار و قبر سب کو سن کر سب کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی تو یہ فتح یقینا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ تینوں جموں کے موقع پر تھا اسلامی تاریخ اور رمضان کے مہینے کی موجودگی میں فضائل رمضان پر آپ گفتگو سماج فرماتے رہتے عموماً آپ نے دیکھا کہ اس مہینے میں بے نمازی بھی نمازی بن جاتے ہیں مسجدیں بھری ہوتی ہیں نیک اعمال کرنے میں اضافہ ہوتا ہے لوگ جانتے ہیں یہ عمل کا مہینہ ہے کاش کے سال ہر ہم اسی طرح زندہ رہیں اسی طریقے سے نمازیں پڑھتے رہیں اسی طریقے سے مسجدیں بھری رہیں بے شمار مسلمانوں کے مسائل پریشانیاں دور ہو سکتی یہ عمل کا مہینہ اور آپ کو یاد ہوگا جو حدیث ہم نے شروع تقریر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ حدیث سے بیان کی تو اس میں یہ جملہ ہے کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب ستر فرضوں کے برابر اس لیے اس مہینے میں ثواب زیادہ عمل بھی زیادہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار ذریعے نجات ثواب زیادہ ہوں تو یہ مہینہ عمل کا ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک جمع عمل صالح اس سے عنوان بنا کر گفتگو کی جائے محترم حضرات اسلام کے ارکان پانچ جس پر اسلام کی بنیاد باقی سب اس کی خرا اور اس کی شاخیں سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ, اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اس پر یقین کرنا کلیمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز اس کے بعد رمضان اگر آئیں تو روزہ رکھنا صاحب سربت پہلے خیر کے لیے نصاب کے برابر اگر مال ہو تو ثقاف کا ادا کرنا عمر بھر میں اللہ تبارک و تعالی کتنا مال عطا فرما دے جس سے واضح اپنے بیوی بچوں کا نقصہ رہائش آنے جانے کے اخراجات تو عمر بھر میں ایک مرتبہ حد پر لیکن ان سب کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ طیبہ اب آپ دیکھیے یہ جو, جو پانچ ارکان چار کا تعلق عمل سے ہے اور ایک کا تعلق زبانی اقرار سے یعنی کہ قرار کرنے کے بعد جو چار ارکان ہیں اس کا تعلق عمل سے ہے ایک کا تعلق زبانی کے قرار سے ہے جو احساس ہے اور اس کی بنیاد یہ جب بات آپ نے سمجھ لی تب آئی ہم نے سوریاست علاوہ کی اس کی تفسیر ہم اس کے مختلف گوشوں میں پہلے بیان کر چکے کچھ حضرات پڑھنا چاہیں تو اس پر ہم نے ایک شرف سور اثر کی ایک مکمل تفریح لکھی ہے جس کا نام فلاح دارائن اور وہ ہر مکتبے سے آپ کو مل جائے گی وہاں اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں ہم صرف ترجمہ کر کے اپنی غرض و وائر پر آتے ہیں سارے یہ ہمارے آج کی گفتگو کا عنوان ہے ارشاد باری تالاب ولاس قسم ہے زمانے کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ اللہ تباروں کا بعض نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ایک تفسیر کو اس کے ساحر پر محمود رکھا گیا کہ اللہ تباروں کا بعض نے نماز اثر کا جو وقت اس کی قسم یاد فرمائی جس کو تقریب اس حدیث سے ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی اثر کی نماز بہت ہو جائے چلی جائے چھوڑ جائے اسے اس قدر خدن و ملان اتنا افسوس کرنا چاہیے کہ کسی آدمی کے دنیا اور مساج دنیا بھی اگر جڑ جائے تو بھی اتنا افسوس نہیں کرنا چاہیے جتنا درمیانی نماز کے جانے کا افسوس اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مبتصرین نے ایک ترجمہ یہ کیا کہ اثر کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی یہ بحث کئی سو صفحات پر مشتمل ہے لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت میں سب کو سمیل کر ترجمے میں وہ چیز رکھ دی جو سو دو سو صفحات پر مشتمل مجھے بتائیے اللہ نے اگر زمانے کی قسم یاد فرمائی تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تب بھی بہت عمدہ زمانت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے تب بھی بہت عمدہ زمانت موس علیہ السلام کا زمانہ بھی بہت اچھا زمانت عیسا علیہ السلام کا زمانہ بھی بہت اچھا زمانہ لیکن اس کا کوئی انکار نہیں کر پائے گا کہ جب حضور اس دنیا میں جذبہ کرتے تو سب سے بہترین زمانہ وہ تھا تو اب کی ماں اہل سنت میں ساری تفسیر ترجمہ میں رکھ دی والر قسم ہے زمانے محبوب کی جس زمانے میں حضور جلوہ کرتے اس زمانے کی قسم یاد فرمائی خس بے شک تمام دنیا اور کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں یہ سب ٹوہے ہیں یہ نقصان میں اور یہ سب بالکل ہسارے اس سے تو ایسا لگا کہ کوئی آدمی بھی نفے میں نہ رہا بلکہ سب کے سب نقصان ہی میں رہے لیکن امن مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہاں میرے لوگ ہے جنہوں نے نیک عمل کیے باس و بل حق حق کی تلقین کرتے رہے و تباس اور صبر کی تلقین کرتے رہے تو یہی لوگ کامیاب ہیں باقی دنیا کے تمام انسان فسارے اب کیا ہوا ادین وہ عامل و ایمان آتے اور عمل صالح دیے وہی لوگ دنیا میں کامیاب باقی تمام لوگ جو ہیں وہ خسر خسران نقصان اور ٹوٹے میں کسی پر ہم نے گفتگو کرنی ہم نے کہا اسلام کے ارکان پانچ بنیاد کیا ہے کل میں طیبہ کی اس کے بغیر تو آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کل میں طیبہ نہ پڑھے اسلام نہ لائے کتنے ہی نیک عمل کرے کچھ کر لے کروڑ روپیہ لوگوں پر قربان کر دے مسجدیں بنا دے مدارس بنا دے ایمان اگر نہ ہو تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز بھی اللہ تباروں کا مطالعہ کے یہاں اس کی مقبول نہیں ہے اس لیے کہ آسان اور بنیاد ایمان یہ ایک بڑی نازک بحث ہے جسے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن صرف کہیں <coughs> نظر آ تو ذہن آپ کا منتجر نہ ہو وہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان ایمان اعظم ابو حنیفہ ایمان کے لیے عمل کو شرط قرار نہیں دیتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان لانے کے بعد نماز نہ پڑھی جائیں نہ رکھا جائے شرط نہیں کہ ایمان کی شرط عمل نہیں اور اس کو میں یوں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہیں لوگ اس کو جو امام اعظم ابو حنیفہ کے کلام کو نہ سمجھ پائے جن کہاں کہاں پھٹکتے ہوئے گمراہ ہو گئے اب میں اس کی مثال دیتا ہوں حضور علیہ صلاح اسلام خیبر کے غذرے میں خیبر کا موقع این گنسان کی جنگ ایک شخص جو ابھی مسلمان نہ تھا حضور کی خدمت میں آتا ایم جنگ کے موقع پہ کس نام قبول کرتا مجھے کیا کرنا چاہیے پر کلمہ پڑھو اس شخص نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد اب کیا کرنا چاہیے نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے رکاط اس کا تو محل ہے نہیں تو آپ نے فرما یہ دیکھو جہاد کا میدان جاؤ شہید ہو جاؤ یا جنگ میں شریک ہو جاؤ یہ شخص جنگ میں کود تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد شہید ہو گیا مجھے بتائیے کیا ایک نماز پڑھی ایک روزہ رکھا ایک روپیہ رکاط کا دیا کوئی عمرہ کیا کوئی طباع کیا کوئی حج کیا کچھ بھی نہیں کلیما پڑھنے کے بعد شہید ہو گیا اور شہر سے محفق نے یہ جملہ نبی کریم علیہ السلام کا یوں نقل فرمایا کہ آپ نے صحابہ پر فرما یہ دیکھو کیا کتنا کم مگر پایا سب سے زیادہ یعنی عمل تو کیا بہت کم لیکن پایا سب سے زیادہ یہ کیوں فرمایا پایا سب سے زیادہ یہ بڑی تفصیل ہے صرف ہم ضرورت کے مطابق وضاحت کرتے ہیں فرمایا کام تو بہت کم کیا پایا سب سے زیادہ جس شخص نے حالت ایمان نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کر لیا وہ شخص صحابی ہو گیا جب وہ صحابی ہو گیا تو دنیا بھر کے اوسل ابدال تابین تابیات یہ سب کے سب جمع کر لیے جائیں تو اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو درجہ اس نے پایا حالت ایمان میں حدود علی اسلام کا دیدار کر لیا اور صرف یہی نہیں کہ اسے مقام رپیا بلند مقام اتا ہوا بلکہ فرمایا جن آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ جن تو کتنا کم کیا پایا سب سے زیادہ تو ہمارے ایمان صاحب کے نزدیک عمل ایمان کی شک نہیں کہ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا عمل نہ کیا تو وہ مسلمان نہیں رہا غیر مسلم ہو گئے نہیں یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ آدمی ابھی کلیما پڑھنے کے بعد انتقال کر جاتا اب بتائیے اس کے انتقال کے بعد کوئی عمل نہیں کیا اب اس کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں تدفین ہوگی یا نہیں مسلمانوں کے قبرستان دفن ہوگا یا نہیں دائرے کے سارے کام ہوں گے اس لیے کہ وہ کلما شریف کو سمے پڑھ لیا اب وہ مسلمان ہو گیا ہاں, عمل نہیں کر پایا وہ گناہ گار ہے سیاہ کار ہے بدہام وجہ مستری نار ہے لیکن جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان حدیث شریف میں ہے کہ کتنے ہی برس برس بر جہنم میں رہے سزا بھگتنے کے بعد جائے گا جنت جائے گا جنت ہی تو یہ عمل اس کی شرط نہ ہونے کے ذریعے سے بزا. اب آئیے ہم ایک صحابی رسول کا قول بیان کرتے ہیں جس سے بات ساری سمجھ میں آ جائے ایک صحابی حضور کے اور یہ حدیث شریف کتاب المان مشکا شریف حضرت بحب ہن ان سے ایک صحابی نے سوال کیا پوچھنے والا کون تھا کبھی کبھی ایسے نام حدیثوں میں درج نہیں ہوتے ایک شخص نے پوچھا بہت ممکن کے کوئی صحابی ہوں گے یا سابئی ہوں گے جنہوں نے یہ سوال کیا اور یہ بات آپ نے بارہا سن رکھی کہ مزید اس کی قیادت اور گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ جب کلمہ پڑھنا دین کی اثاث اور بنیاد اس کے بغیر امان بالکل بھی قبول نہیں کچھ اگر بھلا ہوا تو دنیا میں تو ہو جائے مگر آخرت میں بھلا نہیں ہوگا وہ یہ فرما کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں چلا گیا اور ہمیشہ یاد رکھیے لوگ اس کو غلط بیان کرتے ہیں بخاری میں کئی جگہ یہ دونوں پلے میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی کلمے کا سف ہے تو اس کلمے سے مراد پورا کلیمہ ہوگا کہ جس شخص نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں چلا گیا یہاں روزے کا ذکر نہیں نماز کا ذکر نہیں اور ایک حدیث شریف نے فرمایا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی جس نے کلمہ پڑھا اور اس نے گویا جنت کا دروازہ کھولے اس کنجی سے اندر چلا جائے حدیث اپنے متن کے اعتبار سے بالکل ظاہر ہے تو وہ آنے کے بعد انہوں نے حضرت بحق سے پوچھا کہ وہاں یہ بات تو بتاؤ کہ جب کلمہ جنت کی کنجی ہے تو یہ روزہ نماز اچھا رکا دیے کیا کیا ان کی ضرورت نہیں کیا بغیر اس کے آدمی جنت میں چلا جائے سبان صاحب حضرت بہب نے بڑا حکیمانہ جواب دیا حکیمانہ جواب یہ دیا کہ سائل سے پوچھا کہ میرے عزیز یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی کنجی بغیر دندانے کی دیکھی کہاں کوئی کنجی بغیر دندانے کی تو نہیں ہوتی اس میں دندانے تو ہوتے ہیں کنجی میں تو فرمایا گاٮٔ اللہ یہ جنت کی کنجی تو ہے مگر نماز روزہ حج اور وقع یہ اس کے دندانے ہیں یہ اس کنجی کے دندانے ہیں کہ جب جنت میں جاؤ تو یہ دندانے والی کنجی لے کر کے جاؤ تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا اب بات سمجھ میں آ گئی کہ کلمہ طیبہ احساس تو ہے بنیاد تو ہے لیکن ابھی دانے گرامی اور جنت کی کنجی کے دندانے جو ہیں وہ نماز ہر روزہ اور رکھا ایک بار ذہن میں یہ رکھ لیں کہ ایک شخص ایمان نہ رکھتا یا یقین پوکھتا نہ ہو یا ایمان کی ہلاوت اسے نہیں ملی یا بناوٹی طور پر اس نے کلیما پڑا جیسے مومین اللہ سے میں یقون ہوں آمنا بلّہ ہے وہ بھی یوم وہ ہوں بے مومنی میرے محبوب بعض لوگ تمہارے سامنے آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کیسے تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور ہم جناب آخرت پر ایمان لائیں چھب پر ایمان لائیں ہوں مومن ہی مگر وہ مومن نہیں ہے اسی لیے علما نے ایمان کی مختصر تاریخ کیا بیان کی اقراروں بل لسانے و تصدیق یعنی زبانوں سے اقرار کریں جب زبان اس سے اقرار کرے تو جو زبان سے اقرار کرے وہی بات اس کے دل میں ہو مومن کی شان یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے تو دل اس پر مطمئن ہو دل بھی اس کی تصدیق کرے جس بات کی دل تصدیق کر رہا وہی زبان پر زبان پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ ہو اس چیز کو نفاق کہتے ہیں اور اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ منافقین جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائے کافر کافر نسارا نسارا یہودی يہود, یہودی مگر لوگوں کے سامنے آئے تو اپنے آپ کو مسلمان کر جب پیچھے جائے تو وہ دیکھا کیسا بے وقت بنایا تو ایسے شخص کی سزا یہ کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائے گا تو ہمارے یہاں کیا ہے زبان کا اقرار اور دی کا اطمینان آپ کو ایسی مثالیں تو درجنوں مل جائیں ایک شخص عمل نہیں کرتا تھا مختصر کوئی عمل کیا نجات ہو گئی مگر ایک شخص ایمان تو صحیح نہیں رکھتا اور بہت ہی اس نے عمل کی اور اس عمل کی وجہ سے اس کی نجات ہو گئی ایک مثال ایسی نہیں ملے گی کہ امال تو بہت اچھے مگر یقین محکم نہ تھا اور اس کی نجات ہو گئی نہیں اس لیے کہ بنیاد اور افساس جو ہے وہ ابھی رانے گرامی کل ہے تم عرض کر رہا تھا کامیاب وہ ہے کہ جس نے امان سالے کیے ہیں اور بغیر اس کے ابھی دان گرامی معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا یہ تو مسلمان کی شان نہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرے ان کی باتوں سے نعراب کرے ان کی بتائے ہوئے امال سے نعراب کرے یہ ابھی دان گرامی مسلمان کی شان نہیں اب آئیے یہ امال جو ہم اور آپ کرتے ہیں آپ نے اپنے بوڑھوں کو کبھی دیکھا کوئی حادثے سے بچائے تو کہتے تھے میاں کوئی نیکی کام میں آ گئی نہ پلا حادثہ ہوا یہ ہوا مگر میں بچ گیا تو ہمارے یہاں بوڑھی عورتیں دادی اما کہتی ہیں بیٹا کوئی نیکی کام آ گئی اور اکبر ایسا ہی ایک واقعہ بھیا اس سے عمل خالص اور عمل کیا ہونا چاہیے خالی ستن اللہ تبار قبر اعداد کے لیے وہ عمل سب سے بہترین ہے جو آدھے قدمہ کے لیے ہو اور اس عمل کی آپ برکت لیجیے اور سمجھے برکت کیا بخاری شریف میں ایک باب ہے کتاب العبیا اچھا امام بخاری نے اس باب کا نام کتاب الانبیاء اس لیے رکھا کہ امام بخاری اس میں وہ حدیث لائے کہ حضور علیہ السلام کبھی نشیس میں جلوا کر ہوتے تو کبھی کبھی پچھلے انبیاء کی باتیں بیان کرتے یا ان کی امت کی باتیں بیان کرتے یا ان کے امت کے اولیاء ان کے نیک بندے ان کی باتوں کو بیان کرتے اس لیے امام بخاری نے یہ الگ باندھا اور اس سمے اس حدیث کو لایا اور امام بخاری نے حدیث کا ٹائٹل یہی رکھا حدیبار یعنی غار والی حدیث اور اس میں حضرت عبد اللہ کی بنے امر اللہ اردو علی سنا سلام نے رشاد پر آیا. بنی اسرائیل میں تین لوگ تین آدمی وہ ایک طویل سفر پر روانہ ہوئے جب جنگل میں جانے لگے تو کیا ہوا اچانک جناب بھی طوفان بارش ہوا یہ اچانک جب یہ طوفان اور بارش ہواں چلی تو نے کہا دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک غار نظر آیا اور اس غار میں گھس گئے اور غار میں گھسنے کے بعد کیا ہوا کہ ارادہ تو یہ تھا بارش آندھی طوفان ختم ہو جائے نکل کر کے اپنا سفر جاری رکھیں خدا کا کرنا دیکھیے کہ پہاڑ سے ایک پتھر جو ہوا اور طوفان کے ذریعے سے لوٹتا ہوا نیچے آیا اور آنے کے بعد اس غار کے منہ پر بالکل ٹھہر گئے اور وہ بھی بہت بڑی چٹان کے دو تین آدمی کے ہٹائے سے ہٹے نہیں اب کیا ہوا چلیے بارش وغیرہ تو ختم ہو گئی اب یہ تینوں حضرات جیسا کہ حدیث کے ظاہر سے لگتا ہے پوری اپنی قوت اور طاقت استعمال کر دی وہ تو پہاڑ کی چٹان تھی دو تین آدمی سے کہاں اٹے سب پریشان ہو گئے اب کیا گیا جی ان تینوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اب تو موت نظر آ رہی اس کے ہٹنے کا تو کوئی مسئلہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا کیا ان تینوں نے میٹنگ کر کے بہت عمدہ فیصلہ کیا بڑی شاندار انہوں بات کیا کہا ان کا ہم تینوں سر جوڑ کر بیٹھ اور ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہم نے کوئی اپنی زندگی میں ایسا عمل جو صرف بادن اللہ تبارک و مطالعہ کے لیے کیا کوئی ایسا عمل ہے تم تینوں اپنے اپنے طور پہ سوچو تینوں نے اپنا دماغ دوڑا دوڑانے کے بعد ہر ایک آدمی نے اپنے آمان نامے سے ایک عمل کو کھنگال کر نکالا گندے کبھی بات سمجھ میں آ گئی اب کیا کرنا چاہیے ان کا تصویر کرنا یہ ہے کہ ایک آدمی پہلے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرے اے اللہ قبار یہ کام جو عمل میں نے کیا ستم تیری رضا کے لیے کیا تجھے رابطی کرنے کے لیے کیا ہے مولا میں اپنے اس عمل کا تجھے وارثہ دیتا ہوں کہ ہم سے یہ مصیبت کو ہٹا لے تاکہ ہماری جان بچ جائے جی جی جناب یہ طے ہو گیا اور اس آدمی نے اپنا عمل بتایا होने ہونے کے بعد اپنا اپنا عمل की بار में میں پیش کرو تاکہ یہ مصیبت حل ہو جائے ایک شخص نے اپنا عمل بتایا پہلے اللہ تباروں کا بتانا تو دلوں کا حال جانتا میں نے اپنے گھر میں ایک مزدور کو بلایا کوئی دیوار میری گر گئی کوئی کام کرانا اس سے مزدوری طے ہوئی تین سو گندم یا دان شیر سے کچھ بڑا پیمانہ ہوتا کہ یہ اگر تو کام کرے تو یہ تیری مزدوری ہے خدا کا کرنا دیکھی اس نے کام مکمل کیا اور مکمل کرنے کے بعد بغیر مزدوری لیے چلا گیا بہتر انتظار میں کچھ دن پر انتظار کیا مگر آدمی اتنا دھیانت تھا اس نے کیا کہ یہ گندم کھیت میں بو دی اگرچہ یہ حدیث کئی ترق پر آئی مگر اس وقت میں بخاری کتاب الانبیاء والی حدیث جس کے حافظ حضرت عبداللہ عبد عمر ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اس نے وہ جو جو تھی گندم جو اس نے بو دی بونے کے بعد اداس کا کرنا دیکھی امتحان مقصود تھا کہ بہت زبردست فصل آ گئی جب فصل نکلی تو اس نے کیا کیا فصل کو بیچ کر ایک گائے لے لی وہ جانور لے لیا اس کو جنگل میں چھوڑ دیا وہ ابھی تک نہیں آیا اب جناب جب اس کو گائے کو جنگل میں چھوڑا تو گائے گائے گائے گائے سے گایے، گایے سے ایک پورا میدان ریوروں سے بھر گیا اس بندے خدا کا پتہ کہا میرے جیسا آدمی خوش ہو کہ چلو جان چھوٹی مزدوری بھی ہو گئی دیوار بھی بن گئی اور پیسے بھی دینے نہیں پڑے آج کل طبیعت ہماری کسی ٹکن کی بن گئی مگر اس نے ساری امانت کو محفوظ رکھا کہا وہ ایک دن میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا او بھائی تجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دن پہلے یہاں مزدوری کی تھی وہ کہاں ہے میری مزدوری اس نے کہا میں تجھے مزدوری دیتا ہوں اور جانے کے بعد وہ جنگل میں لے گیا بہت بڑا سینکڑوں قسم کے جانور ریور سونکا یہ تیرا یہ سب کا سب تیرا اس نے کہا ہوگا بندے پودا کیوں میرا مزاق کر رہا ہے میں تو ایک دن کی دہاڑی دے کر کے گیا تو اتنا بڑا ریور میرا کہاں ہو سکتا تھا بلّہ یہ سب تیرا اس لیے کہ میں نے تیرے اس مزدوری کو تجارت میں لگا دیا اور آج وہ تیری تجارت اتنی بڑی کہ سبحان اللہ آج سائیکڑوں کی تعداد میں ریور لیے ہو گیا اور یہ سب کا سب تیرا اور وہ اپنے جانوروں کو ہانک کر جانے لگا اس نے کہا شخص نے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے امانت میں بدانت داری کے تقاضے سے میں نے سب اس کے حوالے کر دیا مولا تو جانتا کہ یہ کام میں نے صرف تیری وجہ سے کیا تیرے غوق کی وجہ سے کیا آخرت کے گھر کی وجہ سے کیا اس عمل کا میں تیرے دربار میں وارتا دیتا ہوں کہ یہ آفت ہم سے کسی طرح دھوک جدا کر دے سبحان اللہ اس کا کہنا تھا کہ تار سے تھوڑا سا پتھر ہٹا اب ہٹتے ہی امید اور منگل اب دوسرے کہا تو بھی بتا کچھ تو نے بھی کچھ کیا ہے یا نہیں اس نے کہا یاد تو پڑتا ہے میں نے کام کیا پیش کرو اللہ کے دربار وہ کھڑا ہو گیا اے اللہ تبارو کب اتبارو جامتا میں مویشیوں کو چڑھاتا رات میں جب اپنے گھر آتا بکری بکروں کو لے کر جب ریوڑ کو اپنے گھر لاتا تو میرے ماں باپ اپنے لیے میرا انتظار کرتے سب سے پہلے میں دو, دو کر اور اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا اور جب تک وہ نہیں پی لیتے نہ میں بدھ پیتا نہ اپنی بیوی کو پلاتا نہ اپنے بچوں کو پلاتا تو جانتا ہے دلوں پہنگ کے ایک مرتبہ مجھے جنگل میں آنے سے دیر ہو گئی اب جب میں نے دودھ نکالا نکالنے کے بعد جب ماں باپ کے قریب گیا تو میں انہیں دیکھا کہ دونوں کی آگ لگ گئی دونوں سو گئے اس طریقہ یہ تھا میں انہیں جھنجھوڑ کر چڑھا دیتا اور دودھ پلا دیتا مگر میں نے سوچا کہ ان کی نیند میں خلل آئے گا تو میں نے سوچا کہ کھڑا ہو جاؤں جب بھی ان کی آنکھ کھلے ان کو میں دودھ پلا دوں خدا کرنا یہ ہوا کہ ساری رات وہ سوتے رہے آگا صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو آنکھ کھلنے کے بعد میں نے دودھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا وہ حیران حرانگ میرے عمل کو دیکھ کر انہوں نے دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد پھر میں نے گویا اپنے بال بچوں کی خبر لی مولا تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیرے لیے کیا تجھے راضی کرنے کے لیے کیا میں اس عمل کا تیرے دربار میں واسطہ دیتا ہوں مولا یہ مصیبت ہم سے ٹال دے سبحان اللہ بات بڑی کارگر رہی اور پتھر تھوڑا سا اور تک گیا مگر اتنا نہیں کہ کوئی آدمی نکل پائے کیا کیا جائے تیسرے سے کہا بھئی تجھے بھی کچھ یاد ہے اتنا کام تو ہو گیا اب تھوڑی سی کثر رہے گی نکلنے میں تو بھی اپنا کوئی ایسا کام کیا تو اللہ کے دربار میں پیش کر تیسرا آدمی کھڑا ہوا اس نے اللہ تبارک کا بتا میں اس کو بند جملوں میں بیان کرتا ہوں اس لیے کہ یہ تقریب دنیا بھر میں سنی جاتی کیسے ہوتی ماں بہنیں بھی سنتی تو آپ بند جملوں میں اس کو سمجھ جائیے وہ شخص کہنے لگا اللہ مبارک میری چچا کی بیٹی میں اسے بہت پسند کرتا سماعت اس میں لگتا تھا کہ کسی طریقے سے میں گناہ کا ارتقاب کروں اور میں نے جب اس سے تذکرہ کیا تو اس نے سو دینار مانگے اب کیا ہوا سو دینار میں جمع کرتا رہا کسی روایت میں ذرا مختلف یہ جب میرے پاس پیسے ہو گئے تو ہونے کے بعد میں نے اس کو دی اور دینے کے بعد اس کو راضی کر لیا اور راضی کرنے کے بعد جب میں اس پر پورا مکمل قابو کر دیا تو قابو کرنے کے بعد ابھی میں گناہ کرتے تھا گھر میں والا ہی تھا کہ وہ عورت تھی شریف اس نے جناب اس کام سے پہلے مجھے ڈانٹ کر رکھا کتا اللہ سے ڈر اور اس محرو کو مت کہ جو اللہ تمہارا کا تعالیٰ نے تو اس پر حرام کیا لگی مدن میں نے خوف خدا کر کے اس کو چھوڑ دیا سو دینار بھی اس کو دے دیے بھی تو لے جا اپنے میں اور میں نے یہ کام خالی سپن تیرے لے کیا تیری خوف کی وجہ سے کیا یہ عمل تیرا سی تیرے خوف کے کچھ نہیں عمل میں نے صرف تیری خوف کی وجہ سے کیا اتنا کرنا تھا کہ پوری چٹان رار سے ہٹ گئی اور یہ تینوں حضرات اللہ کا شکر ادا کر کے باہر نکل گئے یہ مسئلہ حل ہو گیا اب آپ کی سمجھ میں آیا جو ہمارے بزرگ کیسے پریشانی سے اس لیے بچ گئے کوئی نیکی کام آ کوئی نیکی آڑے آ گئی چلیے وقت بھی ساتھ نہیں دے رہا میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے بات تو بہت کڑوی مگر چمن میں تل کر میری گوارہ کر آج اگر ہم پر کوئی ایسی مصیبت مسلمت ہو جائے جو سوائے موت کے چارہ نہ ہو تو میں مجھ سمے ہم سب اپنے دلوں کو کھنگا لیں کیا کوئی ایک عمل ہمارے پاس ایسا ہے کہ جس سے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کہیں کہ مولا یہ عمل ہم نے کھانے ستم تیرے لیے کیا ہے تو مولا ہماری دعا قبول کر لے اور اس عمل کے بدلے یہ مصیبت ہمارے گھروں سے ڈال شاید ہم کھگا لیں تو مجھ مل نہیں سمجھتا بدگمانی بہت بری بات اندر بد گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے لیکن عام طریقے سے شاید کسی کے پاس ایسا عمل ہوگا کہ کبھی کوئی ایسی مصیبت سر پر مسلط ہو ہم یہ کہیں کہ دنیا میں ہم نے مولا یہ کام صرف پھیرے لے لیا مَن کا مجرئو لقاہ ربہ فلیعمل عملا صالحا ارشاد باری تعالی کہ تم میں کوئی شخص جو اللہ تبارک و تعالی رضا اور اس کی رضا کا متمنی ہو پس وہ عمل کرے تو عمل صالح ہے عمل صالح اللہ تبارک و تعالی کے لئے کرے جس کا ترجمہ خلوص جس کا ترجمہ کے خلا تو میں پوچھتا ہوں بتائیے کیا کوئی یہ عمل ہم نے ایسا کیا اب ذرا جانچ پڑتال کیجیے تو شاید ایک عمل بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت ہم پر مسلط ہو جائے ہم کہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مصیبت ہمارے سر سے ڈال دے کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہوگا ابھی جانے گرانی عمل کی ضرورت ہے حضور کی کتاب اور فرما برداری کی ضرورت ہے ایک بار ذرا اور سمجھ لیجیے تاکہ ایمان میں تازی آ جائے یہ عمل پتا اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے اس کے تو ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالی کے دربار میں دعا کرنا تو بخاری کی اس حدیث سے ظاہر ہو گیا عمل کا تو پتا ہی نہیں کہ قبول ہے یا نہیں لیکن یہ بتائیے کہ پیارے مصطفیٰ کی ذات تو اللہ کے دربار میں قبول ہے یا نہیں ارے یہ کیسی توحید ہے کہ عمل کو تو وسیلہ بنا کر دعا کرنا خاص ایمان اور پیارے مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا شرک ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر ارے بتوں کے شہر میں ٹوٹتے تو کوئی اور بات بھی تھی مگر خدا ہے لے خدا کی بستی میں لوگوں اس کا نام شرک اعمال کا وسیلہ بنا کر دعا کرنا تو خالی ایمان اور توحیش اور حضور علیہ السلام کا وسیلہ بنا کر دعا کرنا خالی شرف اور جناب آدمی پر کفر کا فتو لگتا اور حضرات یہ تو ہم سب کو معلوم کہ نماز روزوں کا جو حال وہ ہمیں بھی پتا اللہ تبارک مقبول فرما مگر حضور کی ساتھ تو اللہ تبارک کی بار میں مقبول ہے یا نہیں حضور کی کی بارکہ میں مقبول ہے تو ان کا وسیلہ بنا کر دعا کرنا کس طریقے سے شرک ہو سکتا ہے ابھی دانے محترم عرض کر رہا تھا وہی لوگ نجات کو پہنچے ان نزی نمنوں وہاں بھی جنہوں نے اچھی مان لائے اور جنہوں نے عمل کیے یہ مہینہ رمضان کا ابھی دانے کے عمل کرنے کا ہے عام دنوں کی نسبت آپ اور فرمائیے ترابیاں جو کہ زافیم ہیں ماشاء اللہ احتساب ہے اس کے علاوہ نوافی قرآن مجید سنتے قرآن مجید سناتے قرآن مجید تلاوت کرتے گویا اور دنوں کی نسبت یہ مہینہ عمل کا اور یہ بار بار دہرانا کوئی حرج بھی نہیں کہ نفل کا ثباب فرزوں کے برابر فرزوں کا ثواب ستر فرزوں کے برابر یہ مہینہ تو رب کی رحمتیں لوٹنے کا یہ مہینہ تو نیڈیو کے کمانے کا یہ مہینہ تو ابھی دان نجات کا یہ مہینہ تو مشرق کا یہ مہینہ تو جہنم سے اپنے آپ کو آزادی اور خلافی کا ہے رب کریم ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے سب سے وہ تو ہے بار بار ہم نے اس رمضان کی برکت میں متمد فرمائے